<تصفيق> السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ہر قسم کی حمد و ثانات عریف و توصیف اللہ رب العزت و جلال کے لئے لائق و زباہ والدرود و سلام ہو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم سامعین ہم ایک بہت ہی اہم کتاب جس کا نام الدروس المحمہ لام مچل اما ہے اس کے شرخ کو سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں جس کے اندر تقریباً عقدی معاملہ ہو یا عبادات کے تعلق سے ہو تمام باتوں کو ابن نباس رحمہ اللہ نے اس مختصر سی کتاب میں جمع کر دیا ہے ایک مسلمان کو اس کو بار بار پڑھنا چاہیے جیسے محمّہ ہے کتاب التوحید ہے اس قسم کی کتابوں کو بار بار جو علماء ہیں ان سے پڑھنا چاہیے پھر پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد خود بھی اس کو اپنے مطالعے میں کثرت سے رکھنا چاہیے تاکہ جو عبادات کے تعلق سے جو مسائل ہیں اور عقیدے کے تعلق سے جو مسائل ہیں وہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہیں اگر کچھ آپ سے چوک ہو یا بھول ہو جائے تو مطالعے کی کثرت کی وجہ سے وہ بھول چوک ختم ہوتی رہے جاتی رہے اب تک ہم نے قرآن مجید کے تعلق سے جو بعض صورتیں تھی اسی طریقے سے حدیث جبریل جو ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان اور اسلام کے ارکان کو بتایا ہے اس کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کی آپ کے سامنے اس کی مختصر سے شرح آ, کتاب و سنت اور اقوال علماء اقوال صلف کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے آج کا جو درس ہے وہ چوتھا درس ہے جس میں توحید کے قسمیں اور شرک کے قسمیں بیان کی جائیں گی توحید کیا ہے توحید رب کی معرفت ہے توحید رب کی عبادت کی معرفت ہے اور جنت میں جانے کا سب سے مختصر ترین راستہ ہے آپ اگر اپ اپنے رب کی معرفت آپ نے کر لی اپنے رب کے اسماؤ صفات کو اور اس کے تقاضے کو جان لیا اس کے اوپر آپ کا ایمان مضبوط ہو گیا توحید کو سمجھ کر کے آپ نے اپنی تمام تر عبادتیں صرف اللہ کے لیے خالص کر لی توحید ربوبیت کو سمجھ کر کے اس کے جو تقاضے ہیں آپ نے اس کو پورا کرنا شروع کر دیا تو آپ یقین جانے کہ جنت کے مختصر ترین راستوں میں سے آپ نے اس راستے کو طے کر لیا بس اس کے اوپر آپ کو استقامت کے ساتھ رہنا ضروری ہے آپ کی وفات تک استقامت کے ساتھ آپ اس راستے پر رہیں استقامت اختیار کریں انشاءاللہ اللہ کل قیامت کے دن جو اللہ رب العالمین نے جو چیزیں جو اچھی چیزیں بھلی چیزیں اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہیں وہ کل قیامت کے دن بطور انعام اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو دے گا جس نے توحید کو اختیار کیا اور اس کے تقاضے کو اس دنیا میں پورا کیا تو توحید کی تین قسمیں ہیں جس کی کچھ تفصیل پچھلے درس میں آ چکی ہے ایک توحید ربوبیت ہے ایک توحید الوحیت ہے اور تیسری قسم توحید اسماع و صفات ہے اس تعلق سے بہت ساری تفصیل بھی آ چکی ہیں اور میں نے بتایا تھا کہ بعض علماء توحید کی تین قسمیں بیان کرتے ہیں اور بعض علما توحید کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں توحید کی دو قسمیں جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کے نزدیک توحید علمی ہوتی ہے اور توحید عملی ہوتی ہے توحید علمی جو ہوتی ہے اس کے اندر توحید ربوبیت اور توحید الاسما اور صفات دونوں داخل ہیں کیوں داخل ہیں میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا اور توحید عملی جو ہوتی ہے اس کے اندر توحید الوحیت داخل ہے تقسیم میں اختلاف ہے لیکن اصل مقصد جو ہے اور جو نتیجہ ہے وہ ایک ہی ہے تو پہلی جو ہے توحید ربوبیت ہے اور توحید ربوبیت کے اقراری جو تھے وہ کفار مکہ بھی تھے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جا بجا کہا ہے کئی جگہوں پر کہا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کون زمین و آسمان کا رب ہے تو وہ کہیں گے کہ اللہ رب ہے اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ تدبیر کون کرتا ہے زمین و آسمان میں تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کی الوحیت کا اقرار نہیں کرتے تھے جب عبادت کرنے کا وقت آتا تھا تو دوسرے کے سامنے وہ سر کو جھکاتے تھے اور یہی کچھ حالات ہمارے بعض مسلمانوں کا مسلمانوں کے بھی ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں لیکن جب سجدہ کی بات آتی ہے تو وہ کسی کے درگاہوں پر جا کر کے کر دیتے ہیں اور جب نظر کی بات آتی ہے تو کسی پیر فقیر کے لیے مان لیتے ہیں اور ذبح کی بات آتی ہے تو کسی اور کے لیے ذبح کر دیتے ہیں تو توحید کی حقیقت کو توحید الوحیت کی جو حقیقت ہے اور اس کے تقاضے جو ہیں اس کو لوگوں نے نہیں سمجھا ہے اس وجہ سے توحید کا اقرار کرنے کے باوجود جو ہے توحید کی حقیقت سے محروم یا دور ہیں تو توحید الوحیت کا مختصر مطلب یہ ہے کہ تمام تر عبادتیں چاہے وہ نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکوٰۃ ہو دعا ہو آ, توکل ہو یعنی اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے اسی سے امید رکھنا ہے اسی کی طرف راغب ہونا ہے خوشی وضو جو اختیار کرنا ہے صرف اسی کے لیے کرنا ہے تعظیم جو ہے صرف اللہ رب العالمین کی کرنی ہے تو یہ تمام جو عبادات کے قسمیں ہیں وہ تمام کی تمام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنی ہے کسی اور کے لیے نہیں کرنی ہے تو یہ توحید الوحیت ہے توحید ربوبیت جو ہے جتنے بھی افعال ہیں اللہ نے زمین کو پیدا کیا آسمان کو پیدا کیا سورج کو پیدا کیا اور اس کے اندر اس نے روشنی پیدا کی روزانہ سورج کو سورج جو نکلتا ہے پورب سے نکل کر کے پچھم میں ڈوبتا ہے روز مرہ کا معمول ہے اسی طریقے سے چاند ہر مہینے میں پہلی تاریخ کو چاند نکلتا ہے انسان پیدا ہوتا ہے انسان کے جتنے بھی افعال ہیں جو بھی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ رب العالمین کی پیدا کرتے ہیں سب کے سب اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں شامل ہے یہ توحید ربوبیت ہے اور توحید اسماء و صفات جیسا کہ میں نے بتایا تھا یہ اللہ رب العالمین کے کچھ نام ہے اللہ رب العالمین نے ان ناموں کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کیا ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے کچھ صفات ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا اور بعض کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کیا ہے ان اسما کو اور ان ناموں کو ان اسما پر اور ان ناموں پر ویسے ایمان لانا ہے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اور جس طریقے سے صحابۂ کرام ایمان لائے تھے ان اسما و صفات کے اندر نا تعویل کرنی ہے نہ تکیف کرنی ہے کیفیت بیان کرنی ہے کہ کیسے یہ صفات کیسے ہیں ینزل اللہ رب العالمین اترتا ہے تو کیسے اترتا ہے اس کیفیت کے بارے میں سوال نہیں کرنا ہے اس پر ایمان رکھنا ہے کہ ہاں اللہ رب العالمین اترتا ہے کیا کیفیت ہے اللہ عالم اللہ رب العالمین اس بارے میں زیادہ جانتا ہے تو ان چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا ہے اور تمثیل نہیں کرنا ہے یعنی کسی سے مماثلت بیان نہیں کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں تو ہاتھ ہیں جو اللہ رب العالمین کی ذات جو وحدہ لا شریک ہے اس کے جو لائق ہے ویسے ہاتھ ہیں اب اس کے اندر انگلیاں بھی ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تو جیسے اللہ رب العالمین کی ذات کو لائق و زیبہ ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی انگلیاں ہیں کیسی ہے اس بارے میں ہم کچھ سوال نہیں کر سکتے اور نہیں اس سے تعلق سے کھوج میں لگنا چاہیے اسی پر کہتے ہیں امیر روحا آ, کما جات کے سلب صالحین کہتے ہیں کہ جس طریقے سے نصوص میں وارد ہوا ہے امیر روحا کہ اسی طریقے سے اس کے اوپر ایمان لاؤ بغیر کسی کیفیت کے اس کی جو کیفیت ہے وہ اللہ رب العالمین کے سپرد کر دو اس کیفیت کی کے تلاش میں نہیں پڑو جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے تو نبی یہ امام مالک رحم اللہ نے کہا عرص پر مستوی ہے تو پھر اس شخص نے کہا کہ کئی پیستی کئی مستمین کہ اللہ آرس پر کیسے کیسے مستوی ہے تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا اس قسم, اس قسم کا سوال جو ہے کہ اللہ کی صفات کے تعلق سے سوال کرنا یہ برات ہے اس لیے اس کی صفات کے تعلق سے سوال نہیں نہیں کیا جائے کیونکہ اس تعلق سے اللہ نے ہمیں کوئی بھی علم نہیں دیا اور جس تعلق سے ہمیں علم نہیں ہے اس کی, کیفیت اس کی کیفیت کے متعلق سوال کرنا ہی جہالت کی دلیل ہے اور اللہ نے کہا والی علم جس چیز کا علم نہیں ہے اس چیز کے پیچھے نہیں پڑو اللہ نے ہمیں یہ علم تو دیا کہ اللہ کے فلا فلا صفات ہیں اس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں اللہ کے یہ صفات ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں واقع ہوا کیسی ہے اللہ نے اس تعلق سے نہیں بتایا اس لیے بھی ہم اس تعلق سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے تو یہ تینوں توحید جو تھی یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں ان تینوں توحید کی ان تینوں قسموں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے اور جیسا کہ میں نے کہا تھا پچھلے درس میں کہ بعض لوگ توحید کی ان تقسیمات کا انکار کرتے ہیں در حقیقت وہ یا تو لا علم ہے یا اگر علم ہے تو وہ آ, قبر کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کا جب استقراء اور تطبا کریں گے استقراء اور تطبو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن قرآن مجید کو احادیث رسول کو جب پڑھیں گے اور جب عقیدے کے تعلق سے جب نصوص کو آیات کو جمع کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ قرآن آ, یہ توحید کی جو ہے وہ تین قسمیں ہیں آ, توحید الوہیت توحید ربوبیت اور توحید اسماؤں کے صفات اگر ایک ہی قسم ہوتی تو ایک قسم کون سی ہے ربوبیت ہے یا علوہیت ہے کیونکہ ربوبیت کے اقراری تو کفار و مشرقین تھے لیکن توحید الوحیت اور توحید اسماء و صفات کے انکاری وہ لوگ تھے اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں مشرق گردانہ ہے اور مشرق قرار دیا ہے جیسا کہ جا بجا پرانی مجید میں اللہ رب العالمین نے کفار و مشرقین کے تعلق سے کہا ہے تو یہ توحید کی تینوں قسمیں ہیں اور میں نے کہا کہ توحید کا جو اقرار ہوتا ہے بغیر کسی تحریف کے معنی میں تحریف نہیں کرنا تحریر کیسے ہوتا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا تو ہاتھ ہے لیکن اس کا ہاتھ کا مطلب ہاتھ نہیں ہوتا ہے ہاتھ کا مطلب قوت ہوتا ہے یہ تحریف ہو گئی کس نے بتایا اللہ کا اللہ کا ہاتھ جو ہے اس کا معنی قوت ہے کیا اللہ نے بتایا نہیں کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں تو آپ اپنے اپنی جانب سے یہ معنی کیوں نکالنے کہ ہاتھ کا مطلب قوت ہے یا قدرت ہے اللہ کا ہاتھ ہے ہاتھ ہے سکمی سکمی اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے تو آپ اس کے معنی میں تحریف نہیں کریں اپنی جانب سے کوئی معنی بیان نہیں کریں کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے صفات کا معاملہ ہے تو جس طریقے سے اللہ نے کہا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو ہاتھ ہے کیسا ہے اس کا معنی کیا ہے مانا بھی اللہ کا شکر ہے اللہ کے کسی صفات کا معنی ہم کو معلوم ہو تو یاد اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے کہ ید کا مطلب ید ہے کیسا ہے اس تعلق سے ہمیں کوئی بھی علم نہیں ہے تو معنی کے اندر تحریف بھی نہیں کرنا ہے اور انکار بھی نہیں کرنا ہے کچھ لوگ انکار کرتے ہیں معطلہ وغیرہ کہ اللہ ابوالعالمین کا ہاتھ نہیں ہے کیونکہ اگر ہم ہاتھ ثابت کریں گے تو انسانوں جیسی صفت ہو جائے گی جس سے اللہ کی تشبیح لازم آئے گی تو تشبیح سے بچنے کے لیے وہ تعطیل کرتے ہیں یعنی اللہ کو صفات سے بالکل خالی کر دیتے ہیں اور پھر تشبیح میں واقع ہو جاتے ہیں کہ وہ معدوم سے تشویح دے دیتے ہیں الدب اللہ اور نہیں کیفیت بیان کرنی ہے کہ کرنی ہے اللہ رب العالمین کے صفات کی جیسا کہ میں نے کہا اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے صفات کی مثال نہیں دینی ہے کہ کس طریقے سے ہے اللہ کیفیت بیان بھی نہیں کرنی ہے اور نہ مثال دینی ہے جو اللہ کے صفات جیسے وارد ہے اس پر ایمان لانا ہے کیفیت कیف... بیان کرنے سے مثال دینے سے تعطیل کرنے سے انکار کرنے سے اور اسی طریقے سے اس کے معنیٰ میں تحریف کرنے سے اپنی جانب سے معنی بیان کرنے سے بالکل پرہیز کرنا ہے اسی کو کہتے ہیں صفات کے اوپر ایمان لانا اللہ کے اسماؤ صفات کے اوپر کہ اس کے معنی میں تحریر نہیں کرنا ہے یہ کہ اس کا انکار نہیں کرنا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی کیفیت بیان نہیں کرنی ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کی مثال اور اس کی تشبیح بیان نہیں کرنی ہے ان چاروں چیزوں سے بچتے ہوئے اللہ نے جن صفات کا تذکرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جن سفات کا تذکرہ کیا ہم اسی طریقے سے اس پر ایمان لائیں گے لیکن ان چاروں چیزوں سے بچنا ہے ان میں ایک تحریف ہے جو معنی کے اندر ہوتا ہے یا لفظ کے اندر ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک انکار ہے کہ اللہ کے صفات کا انکار نہیں کرنا ہے تیسرا یہ کہ اس کی کیفیت کے تعلق سے سوال نہیں کرنا ہے چوتھا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماع و صفات کو کسی سے تشبی نہیں لینا ہے تمثیل اس کی مماثلت بیان نہیں کرنی ہے اس تعلق سے بہت ساری باتیں پچھلے درس میں آ چکی تھی جیسا کہ اللہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے تنہا ہے اللہ السمد اللہ رب العالمین بے نیاز ہے لم يلد ولم يولد. اللہ رب العالمین نہ پیدا ہوا اور نہ اللہ رب العالمین سے کوئی پیدا ہوا نہ اللہ کسی کی اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے لم ولم تو اللہ رب العالمین نے اپنا اس کے انکار کیا اس چیز سے اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے اس چیز کی نفی کی تو اس کے اس کو ہم کو ماننا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اللہ رب العالمین نہیں کسی کی اولاد ہے آج جو لوگ جیسے نسارہ وغیرہ ابھی کرسمس کے موقع پر اللہ رب العلمین کی اولاد قرار دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بعض بھولے بھالے مسلمان یا جنہیں کتاب و سنت کا علم نہیں ہے منہج سلف کا علم نہیں ہے وہ لوگ ان کو مبارک مبارکباد دینے جاتے ہیں حالانکہ یہ مبارکبادی جو منائی جاتی ہے خود ان لوگوں نے وضاحت کی ہے کہ یہ کرسمس کے موقع سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر جو مبارک مبارکبادی مناتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہوئے مناتے اور ہم ہیں کہ جو اللہ کا بیٹا جن کو قرار دیتے ہیں جو جو لوگ جی کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں تو ہم ان کو مبارکباد دینے کے لیے چلے جاتے ہیں حالانکہ زمین و آسمان جو اللہ کی مخلوقات میں ہیں آسمان اور زمین اللہ کی مخلوقات میں ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من اللہ رب العالمین کے خوف سے جو, جو, جو کفار مشرقین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو بیوی بنا لیا اور کسی کو بیٹا بنا لیا یہ سن کر کے زمین کا اور آسمان کا دل کرتا ہے کہ وہ پھٹ جائیں اور ختم ہو جائیں لیکن اس قسم کے کل میں وہ نہ سن پائیں زمین اور آسمان جو اللہ کی مخلوق ہے جو ہمارے پائجے کے لیے پیدا کی گئی ہے ان کی یہ حالت ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا سننا نہیں چاہتی ہیں کہ کوئی اللہ کا کسی کو بیٹا قرار دے اور اسی طریقے سے کسی کو اللہ کی بھی قرار دے جب زمین اور آسمان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے تو ہم مسلمان ہیں جن کے پاس کلام اللہ اللہ العالمین کی کتاب موجود ہے ہم کسی کو بیٹا کہتے ہوئے سنتے ہیں اور پھر اس کی عید پر اس کو مبارکباد دینے جاتے ہیں کہ ہاں بھائی تمہیں مبارک ہو اس قسم کی عیدیں منانا اور نوزب اللہ اللہ محفوظ رکھے کہ اللہ کا بیٹا قرار تو آپ اس کی عید کے موقع پر دیتے ہیں درچہ آپ کا عقیدہ نہیں ہوتا ہے یہ عقیدہ نہیں ہوتا لیکن مبارکباد کی دلیل ہے اگر آپ ان کے عمل سے راضی نہیں ہیں تو یہ جہالت ہے اور اگر راضی ہے تو یہ بہت بڑی آپ کے لیے مصیبت بن سکتی ہے کیونکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ کفر کی دہلیز ہے انسان آ, بسا اوقات اگر عقیدہ رکھ لے کہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ صحیح ہے اور خوش ہو کر کے بات دے تو اس کے اسلام کے اوپر سوالیہ نشان قائم ہو جاتا ہے تو اس لیے جو لوگ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں یا اللہ کی بیوی بناتے ہیں اللہ رب العالمین کی جانب اس قسم کی گھٹیا چیزوں کی نسبت کرتے ہیں جو کہ شیر کے اکبر کے دائرے میں ہیں ان سے بھی پرہیز کریں اور ان کے اس عقیدے سے بھی پرہیز کریں اور جس موقع سے وہ لوگ اس عقیدے کو مناتے ہیں اس موقع سے بھی پرہیز کریں نیز یہ کہ ان کو مبارک با, مبارکباد دینے سے یا مبارک بادی دینے سے پرہیز کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن کے ساتھ آپ کا حشر ہو جن سے آپ محبت کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن تو اللہ نے کہا وطن للرحمن, للرحمن ان والدہ بکیلر کہ آسمان اور زمین اور جتنے بڑے بڑے پہاڑ پہاڑوں کے سامنے ہم کتنی بڑی مخلوق ہیں یہ زمین اس کے سامنے ہماری حیثیت کیا ہے یہ آسمان اس کے سامنے ہماری وقت کیا ہے چھوٹی سی مخلوق ہے پہاڑ کا اگر ایک چٹان ہمارے اوپر گر جائے تو ہم ختم ہو جائیں گے ہمارا جسم بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے گا یہ پہاڑ دیکھیں اتنی بڑی مخلوق ہونے کے باوجود زمین اتنی بڑی مخلوق ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین کا اگر کوئی اللہ کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے یا کسی کو اللہ کی بیوی قرار دیتا ہے تو ان کو اتنا شاخ گزرتا ہے ان کے لیے یہ سننا اس قدر مشکل ہوتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش کے میں پھٹ جاتا اور یہ جملہ سننے کو نہیں ملتا زمین و آسمان اور پہاڑ جیسی مخلوقات کی یہ حالت ہو اللہ کے توحید کے بارے میں اور جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے تعلق سے تو ہم مسلمان جو اللہ کا کلیمہ پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے اقراری ہیں ان لوگوں کی کیا حالت ہو گئی ہے کہ بعض لوگ ایسے لوگوں کو جو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں ان کی عید کے اوپر مبارک مبارکباد پیش کرنے میں بہت ہی آگے آگے رہتے ہیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کتاب و سنت کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھ کر کے سمجھنا چاہیے اپنے حساب سے اور زمانے کے حساب سے کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اس قسم کی شرکیات سے محفوظ رکھے شرک کی تین قسمیں ہیں ایک شرک اکبر ہے اور ایک شرک اصغر ہے تیسری قسم جو ہے یہ شرک اصغر میں داخل ہے تیسری قسم جو ہے وہ شرک اصغر میں داخل ہے لیکن بعض علماء نے اس کو الگ بھی کیا ہے آ, اس کا نام ہے شرک خفی پوشیدہ شرک شرک اکبر تو معلوم ہے غیر اللہ اللہ حب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرنا اس کے نام سے جانور ذبح کرنا اور کیا کہتے ہیں کہ اس کے سامنے سجدہ کرنا یعنی جو بھی عبادت کے اقسام ہے غیر اللہ کے لیے اس کو کرنا اس کو شرک اکبر کہتے ہیں اور شرک اکبر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر کہہ دیا ہے yashao, کہ اللہ کہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا اور شرک کرنے والا بہت ہی دور کی گمراہی میں اور کھلی گمراہی میں چلا جاتا ہے اور ایک جگہ اللہ نے کہا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وما اواہ النار وما للظالمین من انصار کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تھیراتا ہے اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مم ماتا وہوا یدعو للہ ندن دخل النار کہ جس کی موت اس حالت میں ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا کسی دوسرے کو پکارتا تھا آ, کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کو پکارتا تھا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وہ جہنم میں آ, داخل ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کے یا کسی دوسرے کو پکارنا یا کسی دوسرے کی عبادت کرنا ہے, یہ شرک ہے لیکن اگر کوئی اللہ کی عبادت کرے اور دوسرے کے ساتھ بھی دوسرے کے سامنے بھی جا کر کے سجدے تعظیمی کر لے چڑھاوا چڑھا لے تو یہ شرک نہیں ہے کیونکہ اللہ نے کہا من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر کے ہم تو اللہ کو نہیں چھوڑتے ہیں, اللہ کے بلی کے پاس ہی جاتے ہیں انہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں یہ سجدہ تعظیمی ہے سجدہ عبادت نہیں ہے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرمایا مانا اب اللہ علیہفا کہ یہ لوگ جو ہیں کفار مکہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو یہ ہمارے بزرگان ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم ان کو ان کے سامنے جو بھی کام کرتے ہیں وہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان جو ہے واسطہ اور ذریعہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے بزرگان دین ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان واسطہ بن جائیں اور اللہ کے قربت ہمیں ان کے ذریعے سے مل جائے تو اس کو وسیلہ اور واسطہ بنانا کہتے ہیں یہ بھی شرک اکبر کے اندر داخل ہے بلکہ اسلام میں ہے اس لیے اگر تو کوئی انسان اس قسم کا کام کرتا ہے تو اسے پرہیز کرنا چاہیے تو شرک ای اکبر ایسی چیز ہے جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے انبیاء کے بلکہ اٹھارہ نبیوں کا نام لے کر کے اور اس کے بعد کہا شرق <يَعْمَلُود> کہ اگر یہ تمام انبیاء کرام بھی شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال کو اللہ رب المین ضائع اور برباد کر دیتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص اللہ رب المین نے مخاطب کر کے کہا کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی شرک کرتے تو ہم آپ کے اعمال کو ضائع برباد کر دیتے تو آپ دیکھیں کہ انبیاء سے شرک کے شرک کے کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی بھی قسم کے شرک میں پڑ سکتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے امت کو سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ یہ آیت نازل کی کہ جب اللہ رب العالمین شرک کرنے پر انبیاء کے کو نہیں چھوڑ سکتا تو پھر انبیاء کے جو نچلے درجے کے لوگ ہیں انہیں کیسے معاف کر سکتا ہے تو اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا دوسری چیز یہ بھی یاد رہے کہ شرک جو ہوتا ہے وہ کبیرا گنا تو ہے اکبر القبائر ہے سب سے بڑا گنا ہے اگر کوئی چھوٹا شرک ہے شرک اصغر ہے اس کی سنگینی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے ساتھ لفظ شرک لگ گیا ہے اس لیے بعض صاحب اکرام شرک اصغر پر چھوٹے شرک پر جن کی ابھی میں مثال بیان کروں گا اس چھوٹے شرک کے اوپر شرک اکبر والی آیتوں سے استدلال کیا کرتے تھے اور تمام کبیرہ گنا سے بعض لوگوں نے کہا ہے شرک اصغر تمام کبیرہ گناہوں سے سنگین گناہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک لگا ہوا ہے تو یہ شرک کی تمام قسموں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے تو شرک اکبر کے جو بعض اقسام گزرے ہیں وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرنا یا کوئی اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے اور اتنی محبت اور ویسی ہی محبت دوسرے سے بھی کرتا ہے تو یہ شرک فل محبت ہے یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی شرک اکبر کے درجے میں آتا ہے تو یہ ان تمام چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے اور رہی بات شرک اصغر کی تو شرک اصغر جو ہے وہ اللہ, اللہ اللہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کی قسم کھانا اسی طریقے سے الفاظ میں جو شرک ہے جیسے یہ کہنا کہ اگر تم نہیں ہوتے تو میرا یہ کام نہیں ہوتا تو یہ بھی شرک اصغر کے اندر شامل ہے جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے سورہ بقرہ کی آیت کے اندر تو اس قسم کے شرک سے بھی بچنا اور اس سے محفوظ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے اور جو شرک خفی ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لشر کفی کم اقرامی بن نمل لشر کفی کم اقرامی بن نمل کہ جس طریقے سے چیٹی گزرتی ہے اور اس کی تمہیں آہٹ محسوس نہیں ہوتی ہے اسی طریقے سے شرک تمہارے درمیان داخل ہو جائے گا اور اس کا تمہیں احساس بھی نہیں ہو پائے گا جیسے دیکھیں ہماری زبان میں ہمارے اعمال کے اندر جو قولی شرک جس کو کہتے ہیں الفاظ میں ہر نعمتوں کا جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب ہر نعمتوں کی نسبت کرنی چاہیے لیکن اس کے اندر ہم جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا کہ جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ اگر کتا نہیں ہوتا تو راست رات میں چور آ جاتا لولا لل کلئی بچہ اللہ تعالیٰ کہ اگر یہ کتیاں نہیں ہوتی یعنی یہ جو, جو کتے دروازے پر ہوتے ہیں جو چور کو دیکھ کر کے شور مچاتے ہیں اگر یہ نہیں ہوتے تو ہمارے گھر کے اندر چور داخل ہو جاتا حالانکہ یہ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہوتا ہے کہ انسان کو پریشانی اور مصیبت سے محفوظ کرتا ہے محفوظ رکھتا ہے تو مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ رب العالمین ہے لیکن اس کی ظاہری نسبت جو ہے انسان کسی اور کی طرف کر دیتا ہے جیسے آپ نہیں ہوتے تو ہمیں یہ کامیابی نہیں ملتی ملتی آپ کی سفارش نہیں ہوتی تو ہمیں یہ عہدہ نہیں ملتا یہ کے تمام وہ شرک خفی کے دائرے میں آتے ہیں آ, آتی ہیں یہ تمام چیزیں آتی ہیں تو الفاظ جو ہیں اس کا استعمال لکھنے میں ہو پڑھنے میں ہو بولنے میں ہو ان تمام چیزوں کے اندر حد درجہ احتیاز ضروری ہے جتنی بھی نعمتیں ہیں جتنی بھی اچھی, اچھے کام ہیں ان تمام کے نسبت اللہ رب العالمین کی جانب کرنا ضروری ہے ورنہ انسان شرک جو قولی ہے اس کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے جسے چھوٹا شرک یا شرک خفی بھی کہتے ہیں ایک قسم ہوتی ہے شرک کے جس کے بارے میں جو جس کو ریاکاری کہتے ہیں یہ شرک اثبر میں داخل ہوتا ہے لیکن بسا اوقات یہ شرک اکبر بھی بن جاتا ہے اگر ریاکاری تھوڑی ہے تو شرک ہوتا ہے اور پورے طور پر ریاکاری ہے تو پھر یہ شرک اکبر کے اندر داخل ہو جاتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اللہ اللہ اخبر بما ہوا اخفف اندی من المسیحتال کیا میں تمہیں ایسے ایسے معاملے کے بارے میں نہیں بتاؤں جو میرے نزدیک دجال جو ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک اور ڈراؤنا ہے تو صحابہ اکرام نے کہا بھلا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے ایسی سنگین چیز سے اور ایسی خطرناک چیز سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرکل خفی یہ جو پوشیدہ شرک ہے رجول یوسلی فی الحت رجول کہ وہ جو پوشیدہ شرک ہوتا ہے اور وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے کہ انسان کھڑا ہوتا ہے وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے اور نماز کو بہت اچھی کرتا ہے آ, بہت اچھے طریقے سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے اور اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں صاحب جو میرے پیچھے یا میرے بازو میں بیٹھے ہیں وہ دیکھ کر کے مجھے کہیں کہ ہاں کتنی بہترین نماز پڑھتا ہے بالکل عین سنت کے موافق نماز پڑھتا ہے تو کسی کام کو کسی کو دکھانے کے لیے کرنا اور اصل وہی مقصد ہونا تو اس سے عمل باطل ہو جاتا ہے اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان شرک اکبر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے اسمی اللہ جو لوگ اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا یا زینت دنیا دنیا دنیاوی زینت کو چاہتے ہیں منکان یورید الحیا تک دنیا وزین عطا نوفی علیہ الحمفیہ تو جو وہ چاہتے ہیں دنیا کے اندر ہم دے دیتے ہیں اگر اپنے عمل کے بدلے اپنے علم کے بدلے اپنی تقریر کے بدلے اپنی تحریر کے بدلے وہ دنیا کی شہرت چاہتا ہے دنیا کا کوئی منصب چاہتا ہے دنیا کے اندر مالو جاہ چاہتا ہے دنیا کے اندر ہم اس چیز کو اس کو عطا کر دیتے ہیں نوفی علیہ لحمفی ہا وہ فی الفسون آخرت میں Uh, اس کے اندر یعنی دنیا میں جو بھی چیزیں ملنی ہیں, اسے مل کر کے رہتی ہے جو, جو اس کا مقصد ہوتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے لیکن آخرت کے اندر پننا, اللہ نار کہ ان کے لیے سوائے آگ کے کچھ نہیں ہوگا تو شرک جو ہوتا ہے شرک اثر جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی بالخصوص ریا کاری جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھی اس درجے کو پہنچ جاتی ہے جو شرک اکبر میں داخل ہو جاتی ہے چاہے وہ بولنے میں ہو یا قرآن کو قرآن پڑھنے والا اچھا قرآن پڑھنے والا زور سے اور اچھے سے قرآن پڑھتا ہے آواز کو بنا کر کے اور مقصد یہ ہوتا ہے لوگ اس کی آواز پر تعریف کریں اس کے یاد پر تعریف کریں اس کو اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین خوش ہو تو اصل یہاں پر نیت کے اوپر معاملہ ہے کہ اگر آپ کے آپ کے عمل کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا لوگوں سے واہ, واہ ہی بٹورنا تو پھر اس کے جو نتیجے ہیں وہ بہت ہی سنگین ہے لیکن اگر آپ کا مقصد اللہ کو خوش کرنا آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا بالکل مقصد نہیں ہے کوئی دیکھ کر کے آپ کی نماز کو اچھا کہیں اسی طریقے سے آپ قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں آپ اپنے انداز میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کا بالکل مقصد نہیں ہے کہ کوئی دیکھ کر کے خوش ہو یا لوگ آپ کی تعریف کریں اور اس کے باوجود لوگ آپ کے پیچھے میں تعریف کرتے ہیں تو دل کا آج لوگ مؤمن, تو دنیا کے اندر جو ہے یہ مسلمانوں کی جو بشارت ہے خوشخبری ہے ایک مومن کے لیے کہ لوگ اس کے عمل پر تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہ تعریف چاہتا نہیں ہے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن اگر کوئی چاہنے لگے تو یہ ریاکاری میں داخل ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے اس طریقے سے یہ جڑ پکڑ لیتا ہے انسان کے دلوں کے اندر کہ اگر اس کی تعریف نہ کی جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور تعریف کی جائے تو خوش ہو جاتا ہے یہ ریاکاری کا بہت ہی سنگین مرحلہ ہے انسان کے اعمال اس سے پورے کے پورے باطل ہو جاتے ہیں نیز یہ کہ بسا اوقات یہ شرک شرک اکبر میں داخل ہو جاتا ہے جیسے آپ دیکھیں تاویز لٹکانے کو اور علماء نے شرک استر میں داخل کیا ہے کب اس وقت جب یہ کہ انسان اس تعویذ کو ذریعہ سمجھے شفا کا یعنی وہ یہ سمجھے کہ شفا دینے والا اللہ ہی رب العالمین ہے لیکن یہ تعویذ ذریعہ ہے شفا کا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من کا تمیم فقد شرک کہ جو تعویذ لٹکا ہے یا تمیمہ لٹکا ہے اس نے شرک کیا آ, وہ شرک میں واقع ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو شرک کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرک اصغر ہے اس وقت تک شرک اصغر ہے جب وہ اس تعویز کو ذریعہ سمجھتا ہے اصل شفا دینے والا اللہ رب العالمین کو سمجھتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس تعویز کے ذریعے سے شفا ملتی ہے تو یہ شرک ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو شفا کا ذریعہ نہیں بنایا ہے لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس تعویز کے ذریعے سے ہی شفا ملتی ہے ہم اس کو اتار دیں گے تو بیمار ہی رہیں گے اللہ رب العالمین کو شافی نہیں مانتا ہے یقین جانئے کہ یہ شرک اکبر کے باب میں داخل ہو جاتا ہے جس سے احتیاط ضروری ہے خاص کر کے جو عوام ہے جن کو اس کا علم نہیں ہے اور ان, کے ان, کا جو ان کی جو اکثریت ہے ان میں سے لوگ وہ تعویز ہوں یا اس قسم کی جو چیزیں ہوں اسی کے اوپر ان کا انحصار اور بھروسہ ہوتا ہے جس سے ان کو آگاہ کرنا ہماری اور آپ کی جو لوگ سن رہے ذمہ داری ہے کہ یہ اصلاً یہ تعویز یہ شرک ہے جائز نہیں یہ پہننا قرآن مجید کو لکھ کر کے لٹکانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے بلکہ قرآن مجید کے اندر جو شفا ہے وہ پڑھ کر کے شفا ہے اس لیے قرآن مجید کو پڑھیں اور اس سے پھر شفا آپ کو حاصل ہوگی اس کو لکھ کر کے لٹکائیں نہیں نیز یہ کہ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ تو شرک ہے ہی لیکن اگر آپ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو اتار دیں گے تو بیماری گھر گھر جائے گی ہم پہنے رہیں گے تو ہم محفوظ رہیں گے یعنی اسی کو آپ شفا دینے والا سمجھ رہے ہیں ذریعہ نہیں بلکہ اصل اس کو سمجھ رہے ہیں یقین جانے کہ یہ شرک اکبر میں داخل ہے اس قسم کی چیزوں سے ہمیں لوگوں کو آگاہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور جو بھی دعائیں جو بھی اس قسم کے تعلق سے نصوص وارد ہوئے ہیں انہیں لوگوں تک پہنچانا سہل اور آسان انداز میں پہنچانا ضروری ہے لیکن یاد رہے یہاں پر ایک چیز یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو عوام ہوتی ہے نا عوام کو احکام معلوم نہیں ہوتے ہیں وہ جو جو چیزیں معاشرے میں چل رہی ہوتی ہیں وہ دیکھ کر کے اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نصوص تو یاد ہوتے ہیں لیکن نصوص کی تصویر کہاں پر کرنی ہے اور کس طریقے سے کہاں پر کیا حکم لگانا ہے اس تعلق سے انہوں نے علماء کرام سے رہنمائی حاصل نہیں کی ہوتی ہے تو جذبات میں آ کر کے کسی کو بھی کافر و مشرق گردان دیتے ہیں تو تکفیر اور جو مشرق بنانے کا معاملہ ہے یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تکفیر کے تکفیر کے یا کسی کو مشرق کہنے کے شروط ہوتے ہیں پھر اس کے بہت سارے موانع ہوتے ہیں جس کی تفصیل آپ کو جاننی چاہیے بلکہ آپ کے ہی سینٹر میں دا جوبیل والوں کو اور بالخصوص جو علماء کرام ہیں وہاں پر اللہ جسائے خیر دے کہ اس قسم کے موضوعات پر انہوں نے کافی دورہ علمیہ کرایا ہوا ہے وہاں سے لے کر کے آپ اسے سن سکتے ہیں کہ ضابطہ کیا ہے اور ہم اور آپ ہر کوئی کسی پر مشرق اور کافر کا حکم نہیں لگا سکتا ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم دعوت پہنچا دیں اور یہ واضح کر دیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ شرک ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ خوف ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بیدات ہے لیکن اس کا یہ مطلب آپ نے یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو آپ اس کو کہتے دیں مشرک ہے اگر کوئی بیدات کر رہا ہے تو آپ فوراں کہہ دیں کہ تم بیداتی ہو دارے اسلام سے خالی جو حکم نہیں لگا عمل پر حکم لگا ہے اور جو عامل ہے اس کے اوپر حکم لگانے کے لیے جو علماء ہیں قبار علماء جن کو بڑے علماء کہتے ہیں جو علم کے اندر کافی پختہ ہیں ان کی طرف اپنے معاملے کو کہہ دیں اگر آپ کسی معاملے کو کہیں کہ یہ شرک ہے یہ کفر ہے تو سامنے والا کہ مشرق ہو گئے کیا ہم کافر ہو گئے تو آپ کہیں بھائی کہ میں نے آپ کو مشرق کو کافر نہیں کر ہے جس عمل کو آپ کر رہے ہیں وہ شرک ہے اور نبی صلی اللہ صاحب نے یہ فرمایا آپ ہوئے کہ نہیں اس کے لیے آپ بڑے بڑے علماء کرام سے رجوع کریں تو ضروری نہیں ہے کہ جو فیل کر رہا ہے کام کر رہا ہے وہ اس, اس کام کا اثر اس کے اوپر بھی واقع ہو بس اوقات بہت سارے لوگ جہالت میں کام کرتے ہیں اور جہالت عزر ہوتا ہے کہ کوئی انس, کسی انسان کے اوپر شرک و قفر کا حکم لگایا جائے تو اس لیے ہماری اور آپ کی جو آپ دعات ہیں متعاون ہیں ہماری اور آپ کی علماء کی سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ شیر کفر اور ان قسم کے تمام سنگین امور سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے لیکن تکفیر سے بھی لوگوں کو روکا جائے ایک معاملے میں کسی کی تکفیر نہ کر دی جائے کسی کی تبدیع نہ کر دی جائے اسی طریقے سے کسی کو مشرک نہ کردانا جائے اس قسم کے تعلق سے بھی ہم تمام دعات کے اندر بیداری بہت ہی ضروری ہے جو لوگ صرف مشرک کافر مشرک کافر کرتے رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس سلسلے میں کسی بڑے عالم کے پاس بیٹھ کر کے کسی خاص کتاب کو یا پڑھنا بہت ضروری ہے لوگوں کو پڑھنا چاہیے بعض لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ عقیدے کے معاملے میں بہت ہی غلطی کی اتنی بڑی بڑی غلطی کی آپ تصور نہیں کر سکتے ان کے بارے میں آ, بعض معاصرین جو علماء ہے معاصر علماء ہے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم نہیں ہوتا یہ معلوم ہوتا کہ وہ جاہل ہے اگر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جاہل اس نے جہل میں ایسا کیا جہالت میں ایسا کیا ہے یا علم کے لیے جاننے کے باوجود ایسا کیا سامنے والے نے جو اتنی بڑی غلطی میں عقیدے کی غلطی میں واقع ہوا ہے اس نے جہالت میں ایسا کیا ہے یا جان بوجھ کر کے ایسا کیا ہے اگر اس کا علم اگر مجھے ہوتا تو میں اس کو کافر قرار دیتا یعنی اگر پتہ چل جاتا کہ اس نے جان بوجھ کر کے کیا ہے تو میں اس کو کافر قرار دیتا حالانکہ وہ بہت بڑے عالم شمار کیے جاتے ہیں لوگوں کے درمیان انہوں نے جب عقلی غلطی کی اور بہت ہی خطرناک قسم کے عقیدے کی میں غلطی کی تو ہمارے بعض علماء کا کہا لکف فرت ہو اگر جہالت مانے نہ ہوتی رکاوٹ نہ بنتی تو میں اس کو کافر قرار دے دیتا تو سوچے کہ بہت بڑے عالم جن کی پوری زندگی علم کے میدان میں گزری ہے فتو فق و فتاوے کے میدان میں گزری ہے کتاب و سنت کے بڑے ماہر ہیں وہ بھی اس قدر احتیاط برت رہے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جو خود عالم ہے لیکن اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور باضابطہ اس کا بیان بھی دیا ہے کہ یہ کہ ممکن ہے کہ اس کو اس سلسلے میں اس کا علم نہ ہو وہ جاہل ہو اور یہی جہالت مجھے اس کی تکفیر کرنے سے روکتی ہے تو بڑے علماء کا طریقہ منہج یہ ہوتا ہے تو اس لیے کبھی دعوت تھی میدان میں ہو تو شرک کو شرک کو شرک واضح کریں کفر کو کفر بتائیں اور بھی جو ام, امور ہے سنگین امور ہے اس کے تعلق سے لوگوں کو لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں اس سے روکیں لیکن لوگوں کو کافر اور مشرق لوگوں کے اوپر اس کا حکم لگانے سے حد درجہ پرہیز کرنے کی کوشش کریں تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ شرک, ایسغر, شرک اکبر کے تعلق سے جو انطلا ہے جو مثالیں وہ میں نے پیش کیا شرک اثغر کے تعلق سے جو مثالیں وہ ریاکاری ہیں اللہ کے علاوہ دوسرے کی قسم کھانا ہے اور جیسے کہ لوگوں کا یہ کہنا ماشا اللہ وشید, جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے جیسا کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا جو آپ چاہیں اور اللہ رب العالمین چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا کیا تم نے مجھے اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرا دیا آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہے خاتم النبیین ہے ایک صحابی صرف اس چیز میں غلطی کر رہے ہیں کہ واؤ لا رہے ماشاءاللہ اللہ وش اور واؤ جو ہے برابری کا تقاضا کرتا ہے جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے تو مشیت کے اندر جب برابری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ کی یہ غلط ہے یہ غلط ہے ایسا کہنا گویا کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک اللہ کا شریک ٹھہرا دیا بلکہ یہ کہو جو صرف اللہ چاہے مشیت صرف اللہ کی ہوگی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں چاہ سکتا عما تشاون اللہ انشاء اللہ رب العالمین کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو صرف اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے تمہاری مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے اور قسم کے تعلق سے ہے کہ منحل اشرک کہ جس نے اللہ رب العالمین کہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا تو یہ توحید کی جو ہے تی تین قسمیں اور پھر اس کے بعد شرک کی تین قسموں کا بیان آپ کے سامنے آیا پانچواں درس ہے علیہسان علیہ وہی جو حدیث جبریل کی جو شرح چل رہی ہے اسی کو سامنے رکھ کر کے ابن باز رحمہ اللہ نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے تو اس میں ایمان کے ارکان کو بیان کیا گیا پھر اسلام کے ارکان کو بیان کیا گیا پھر اس کے بعد احسان ماہ احسان نبی صلی اللہ جبری علیہ السلام نے سوال کیا ماہ احسان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت کا ان کا چرا فعل تکن ترا ہو فعلم کہ احسان اس درجے کا نام ہے کہ تم جب اللہ کی عبادت کرو تو اس طریقے سے کرو کہ گویا کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو یعنی اس قسم کا خوشو وغو ہو عبادت کے اندر اتنا انہمات ہو اتنی توجہ ہو اور دل کے دل دل کا میلان اللہ رب العالمین کی جانب اتنا ہو کہ گویا تم یہ تصور کرو کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے یہ احسان کا سب سے اونچا درجہ ہے اگر تمہارا ایمان اس قدر مضبوط نہیں ہے احسان کے تم اس درجے پر فائز نہیں ہو تو کم از کم یہ تو تصور کرو کہ تم جو عبادت کرتے ہو یا جو کام بھی کرتے ہو وہ کرتے ہوئے تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے یہ تصور دل کے اندر اور یہ شعور پیدا کرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ تصور اور یہ شعور انسان کو بہت سارے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کو بچاتا ہے راہ عبادت ایسے کرو کہ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو فعلم ہوں یا راہ کہ اگر تم اسے یہ تصور نہیں کر سکتے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ تو تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور ان اللہ کا علیکم رقیبہ کہ ہم جہاں کہیں بھی چلے جائیں اللہ رب العالمین ہمارے اوپر نگہ بان ہے کسی بھی جگہ پر چلے جائیں چاہے ہم اندھیری رات میں ہوں چاہے اجالے دن میں ہوں چاہے لوگوں کے درمیان میں ہوں تنہائی میں ہوں ہر جگہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے قرآن مجید کی ایک آیت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما تسپتمی وارا قطن اللہ علم کہ زمین کے اندر زمین کے اوپر پیڑ کا جو بھی پتہ گرتا ہے اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوتا ہے وہ ما تسپتمی و راقم اللہ يعلموها. آپ سوچیں کہ زمین پر کتنے پیڑ پودے ہوں گے پوری زمین کو چھوڑ دیں آپ کے گاؤں میں آپ کے علاقے میں کتنے پیڑ پودے ہوں گے پھر آپ اپنے علاقے میں اگر مان لیتے ہیں ہزار پیڑ پودے ہوں گے چھوٹے سے علاقے میں چھوٹے سے گاؤں میں تو پھر سوچیں کہ ہر ایک پیڑ میں کتنا پتا ہوگا اور پھر اللہ نے کہا کہ ان پتوں میں سے اگر کوئی ایک پتا پوری دنیا میں سے کہیں پر بھی زمین پر گرتا ہے وما اس پتے کا علم اللہ رب المین کو ہوتا ہے کہ کس جگہ پر کس پیڑ کا کون سا پتہ زمین پر گرا ہے سوچے جب اللہ رب العالمین کا علم اتنی تمام چیزوں کو محیط ہے کہ وہ ایک پتے کے گرنے کا علم بھی رکھتا ہے تو پھر ہم جو کرتے ہیں سب کے سامنے اکیلے میں تنہائی میں موبائل میں لیپ ٹاپ میں یا دوسرے کے ساتھ یا رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں کہیں پر بھی جا کر کے کیا اس کا علم اللہ کو نہیں ہوتا ہوگا تو جب آپ اللہ رب العالمین کے علم کے تعلق سے احاطے کے تعلق سے پتا کریں گے وہ احاطہ شہین علمہ کہ ہر ایک چیز کا احاطہ اللہ رب العالمین نے کر رکھا ہے کہ کبھی میں نے آیت بیان کی وہ میں تسپت بھی ورق اللہ علم زمین کا ایک پتہ بھی گرتا ہے تو اللہ کو علم ہوتی اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوتا ہے زمین کے کسی بھی کونے میں ایک پیڑ کا پتہ بھی گر جائے تو اللہ اس کو جانتا ہے تو پھر ہم تو کتنے گناہ کر لیتے ہیں اور پھر دل میں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ رب العالمین اس کو جانتا ہے اور رب العالمین جس چیز کو جانتا ہے کل قیامت کے دن بلا کر کے کہے گا کہ فلا فلا فلا جگہ تم نے غلطی کی تھی بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نامي عمال في أشكريك وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل سعمتم ألم نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها جب نامي عمال صامني ركاجائك تو لوگ کہیں گے کہ ارے اسلام اعمال کو کیا ہو گیا چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی اس نے لکھ رکھا ہے تو اللہ رب العالمین ہر چیز کو لکھ رکھتا ہے آپ دیکھیں کہ اگر ہم کہیں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کیمرہ لگا ہوتا ہے تو ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے کیمرے کا ڈر سے کہ وہ ہماری چیز کو قید کر کر کے اور ہمیں لوگوں کے سامنے غلط طور پر پیش کرے جب کیمرے کا خوف اتنا ہوتا ہے کہ ہم غلط کام کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارے دونوں طرف تو فرشتے ہیں ایک اچھائی لکھنے والے ایک برائی لکھنے والے پھر رب کی نگاہ ہمارے تعاقب میں اور ہمارے مراقبے میں ہے اس کے باوجود ہم کیسے کر لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں جو وہ شعور پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہر وقت ہر پل ہم کو دیکھ رہا ہے اس کا علم اللہ رب العالمین کا علم ایسا ہے کہ ہر ایک چیز کو ہم دل کی بات کو جب دل میں آتی ہے تب جانتے ہیں اللہ رب العالمین آنے سے قبل ہی اس کو جانتا ہے تو جب اللہ رب العالمین علیمدور ہے سینے کے بھید کو جاننے والا ہے اس سے کہاں بچ کر کے جائیں گے تو اس لیے ان سب چیز جو احسان کا درجہ ہے وہ بہت ہی اونچا ہے جب آپ خوب اللہ کی عبادت کریں گے اللہ سے مانگیں گے سوال کریں گے اس سے توفیق مانگیں گے تو جا کر کے یہ درجہ ملتا ہے ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں کثرت سے خیرات کرتے ہیں لیکن یہ جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ ان نیکیوں کو چلا کر کے رکھ دیتا ہے کیونکہ گناہ کے اندر حدت ہوتی ہے وہ نیکی جو ہے نیکی اس سے جل جاتی ہے یا اس سے برباد ہو جاتی ہے تو اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے تو سب سے اونچا رتبہ ہے احسان اس دین کا اور احسان کا مطلب میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو اور یہ تصور نہیں کر سکتے تو تم کم از کم یہ تصور کرو کہ اللہ رب العالمین تم کو عبادت کرتے ہوئے اور تمام امور کو انجام دیتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو یہ حدیث جبریل کی شرح یہاں پر ختم ہوئی اب انشاءاللہ اللہ نماز کے تعلق سے بہت ہی چند امور ہیں شروط ہیں ارکان ہیں واجبات وغیرہ ہیں سنن ہیں مستحبات ہیں سب لوگ جانتے ہیں لیکن چونکہ کتاب کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے تو اس کو بھی پڑھنا اور اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے ممکن ہے کوئی ایسی چیز ہو جس کا فائدہ آپ کو ہو جائے انشاءاللہ اللہ تو شیخ نواز رحم اللہ کہتے ہیں شروط الصلاح تصاح کہ نماز کی جو شرطیں ہیں وہ نو ہے ایک ہوتا ہے شرط ایک ہوتا ہے رکن شرط اور رکن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ شرط عمل سے پہلے کی چیز ہوتی ہے شرط جو ہے اسے عمل سے پہلے انجام دیا جاتا ہے اور ارکان جو ہے وہ عمل کے ساتھ شروع ہوتا ہے مثال کے طور پر وضو یہ نماز کے لیے شرط ہے کپڑے کا پاک ہونا یہ نماز کے لیے شرط ہے اسلام نماز کے لیے شرط ہے نماز کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے کہ ایک مسلمان مومن ہو نماز کے اندر داخل ہو کر کے اسلام قبول کرے تو پھر اسے نماز اس کو دہرانی پڑے گی تو شرط کا تو جو تعلق ہوتا ہے شروط کا کہ کہیں کہ فلاں چیز فلاں کے لیے شرط ہے تو اس کا تعلق عمل کے باہر ہوتا ہے اور ارکان جیسے قیام سجدہ رکو یہ سب رکن ہے یہ عمل کے اندر کی چیز ہے تو شرط اور ارکان کے درمیان کا یہ فرق علماء نے بیان کیا ہے اور ابن باز رحم اللہ کہتے ہیں کہ نماز کی جو شرطیں ہیں وہ نو شرطیں ہیں ایک ہی سب سے پہلی چیز کہ اسلام کا ہونا اگر کوئی کافر نماز پڑھے گا اس سے مطلوب ہے لیکن اس کی نماز اسی وقت قبول ہوگی جب وہ مسلمان ہوگا اسلام قبول کرے گا تو دوسری شرط عقل کا ہونا ہے عقل ہو آدمی اگر اس کے پاس عقل نہیں ہے پاگل ہے وہ تو پھر اس کے اوپر نماز فرض ہی نہیں ہے جو عاقل نہیں ہے اس کے اوپر نماز اس کے جنون کی حالت میں پاگل پن کی حالت میں فرض نہیں ہے تو شرط ہے یہ نماز کی کہ انسان مسلمان ہو عاقل ہو تمیز تمیز ہو یعنی خیر و شر کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو صلاحیت ہو جیسے بچہ ہوتا ہے سنن تمیز کو پہنچتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں پانچ سال میں بعض لوگ کہتے ہیں سات سال کے اندر تو عمومی طور پر جو اکثر علماء کہتے ہیں وہ سات سال کے اندر بچہ سنن تمیز کو پہنچ جاتا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور ان کے والدین کو کہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی پڑھنے کی عادت ڈلوائیں اور ان سے حکم دیں اس کے ساتھ رف الحدت کے جو ناپاکی ہے نماز پڑھنے سے قبل یہ نماز کی شرطوں میں سے ہے اس کو ختم کرنا ہے اب حدث کی دو قسم ہو سکتی ہیں ایک کبیر ایک بڑی اور ایک چھوٹی بڑی یہ ہے جنابت وغیرہ یا منی کا نکل جانا تو یہ غسل کے ذریعے سے جاتا ہے اور ایک یہ ہے وضو کا ٹوٹ جانا تو یہ وضو کے ذریعے سے ختم ہو جاتا ہے وضو جیسے ٹوٹتا ہے یا کہ خارج ہونے سے ٹوٹ جاتا ہے یا سبھی سے کوئی چیز نکلنے سے وزو جاتا رہتا ہے تو یہ وزو جب ٹوٹ جاتا ہے تو وزو کا اعادہ کر لیں گے وضو کر لیں گے تو پھر آپ کا وضو باقی رہے گا تو یہ شرط ہے رف الحدت وہ عزا لطباثہ ناپاکی اگر لگی ہے کپڑے میں یا جوتے میں یا جگہ پر تو اس کو بھی دور کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے سطر العورہ جو لباس ہے کپڑے کو جو اور ہے انسان کی جو شرمگاہ ہے اس کو ڈھکنا ہے تو نماز کے اندر جو عورت ہے یعنی جو پردہ ہے نماز کے اندر مردوں کا وہ یہ کہ تخنے سے لے کر کے اوپر تک جو ناف تک ہے جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں وہاں تک ہے جو اصل ہے لیکن نماز کی حالت میں آپ کا دونوں کندھا مردوں کا مردوں کا دونوں کندھا نہیں کھلا ہونا چاہیے عورتوں کا تو اس سے بھی زیادہ ہے لیکن نماز کی حالت میں مردوں کا دونوں کندھا نہیں کھلا ہونا چاہیے دونوں میں سے ایک یا دونوں نہیں کھلا ہونا چاہیے جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس کا ایک کندھا کھلا ہوا ہو جیسے کہ آپ دیکھیں گے عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے تو اکثر لوگ جب نماز پڑھتے ہیں انہیں علم نہیں ہوتا اور وہ جو اتباع کیے ہوتے ہیں اسی حالت میں نماز پڑھ لیتے ہیں بعض اللہ نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے اس لیے اس کی یہ بے پرتگی میں شامل ہے جو نماز کے شروع اگر یہ فوت ہو جاتا ہے تو کو پھر سے نماز دہرانا پڑے گا تو مردوں کا جو ہے یہ پورا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے اور ٹخنے کے نیچے ہونا چاہیے کیونکہ تھائز جو ہے یہ پردے کے اندر داخل ہے الفقیر جو ہے مردوں کی وہ پردوں کے پردے کے اندر داخل ہے تو کندھا پورا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے اور تھائی ٹخنے کے نیچے تک کپڑا ہونا چاہیے ٹخنے سے نیچے تک تاکہ وہ تھائز ڈھکی رہے اور خواتین کا جو پردہ ہے وہ خواتین کا پردہ سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک ہے یعنی آپ کا قدم بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے یہی گھٹنے گھٹنے آپ کا گھٹنا جو ہے نا وہ کندھے سے لے کر کے جو گھٹنا ہے گھٹنا جب تھا نیچے آتا ہے گھٹنا گھٹنے تک یہ مردوں کا پردہ ہے دونوں کندھا یہاں سے لے کر کے اور جو گھٹنا ہے آپ کا تھاس کے نیچے گھٹنا وہاں تک ہونا چاہیے نیچے جو ہے وہ کپڑا تو مردوں کے لیے پہننا آرام تو گھٹنوں تک ہونا چاہیے اور کا جو پردہ ہے وہ سر کا بال پورا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے پاؤں پورا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے یعنی بعض لوگ پاؤں خواتین کھول کر کے نماز پڑھتی ہیں تو اس سلسلے میں حدیث ہے کہ کوئی خاتون اس حالت میں نماز نہیں پڑھے کہ اس کے دونوں پاؤں ظاہر ہوتے ہوں آ, دکھائی دیتے ہوں تو اس حالت میں نہیں پڑھے صحیح بات یہی ہے راجے قول کے مطابق کہ یا تو موزہ پہن لیں یا پھر اتنا لمبا لباس پہنے کہ آپ کا دونوں پاؤں خواتین کا دونوں پاؤں ڈھکا رہے یہی صحیح ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی خاتون کی نماز قبول نہیں کرتا جو اپنے دونوں پاؤں کو کھول کر کے نماز پڑھتی ہو یہی راج قول کے مطابق ہے تو مردوں کا جو پردہ ہے وہ کندھے سے لے کر کے وہ گھٹنے تک ہے گھٹنا اس کے اندر شامل ہے اور خواتین کا جو پردہ ہے وہ پورے سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک ہے وہ پردے کے اندر شامل ہے تو یہ شرط ہے اور چھٹی شرط یہ ہے کہ دخول الوقت وقت کا داخل ہونا اب جیسے مثال کے طور پر ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا مغرب کی اذان سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی لیکن ایک وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جمع بین نسل ان کا مسئلہ آتا ہے ظہر اثر کو لوگ جمع کر لیتے ہیں مغرب عشا کو کر لیتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ ہم ظہر کو کبھی کبھی ایسا سفر میں جانا ہوتا ہے تو ظہر کو اثر کے ساتھ ملا کر کے پڑھ لیتے ہیں حالانکہ وقت نہیں آیا تو یہ مستثنا معاملہ ہے یعنی ایکسیپشنل کیس ہے کہ اگر کسی کو سفر کرنا ہو یا کسی وجہ سے نماز کو جمع کرنی ہو جیسے بارش ہو با زور کی ہو جائے یا اور بھی کوئی معاملہ آ جائے اور امام صاحب مناسب سمجھے کہ نماز جمع کی جائے تو اگر اس کی ضرورت پڑے تو اس کو کر سکتے ہیں یعنی ظہر عصر کو جمع کر سکتے ہیں اور مگر دن کی نماز کو دن میں اور رات کی نماز کو رات میں جمع کر سکتے ہیں یہ یعنی کہ آسر مغرب کے درمیان جمع کر لیا ظہر کو اثر کے ساتھ یا اثر کو ظہر کے ساتھ یعنی اثر کو ظہر کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں دونوں ایک ساتھ یا پھر ظہر کو اثر کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں دونوں ایک ساتھ اسی طریقے سے مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ سکتے ہیں یا عشاء کے ساتھ مغرب کو پڑھ سکتے ہیں یہ ضرورت پڑنے پر جیسا کہ عادیف کے اندر والد ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں لمبا سفر کرنا ہے اسی طریقے سے کوئی اور پریشانی آ گئی کرفیو لگ گیا کہیں پر یا کسی جگہ پہ زیادہ بارش ہونے لگی اور امام صاحب کو خطرہ ہے کہ آئندہ آ... لمبے وقت تک بارش ہوگی تو امام صاحب مناسب سمجھ رہے ہیں کہ اس کو دو نمازوں کو جمع کر لیا جائے تو وہ کر سکتے ہیں تو وہ اس سے مستقنا معاملہ ہے تو وقت کا داخل ہونا نماز کے لیے ضروری اور شرط ہے اسی طریقے سے قبلہ کا استقبال کرنا یہ سب چیز نماز سے پہلے کی ہے قبلہ کی جانب ہونا ضروری ہے بعض جگہ آپ سفر کرتے ہیں آپ وہاں پر پوچھیں اس تعلق سے آپ کو پوچھنا ہے اور پوچھ کر کے قبلے کا استقبال کرنا اور نیت کا ہونا نیت زبان سے نہیں کی جاتی ہے جیسے آپ وضو وغیرہ کر کر کے ابھی مغرب کے لیے نکلیں گے تو آپ کی نیت یہی ہوگی کہ مغرب پڑھیں گے لیکن استحزار یہ ہونا ہے کہ ہم مغرب ہی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یقیناً اگر کوئی نکلے کہ ہم ایسے کام کے لیے نکل, نکل کر کے جا رہے ہیں جیسے نماز کے لیے کوئی وضو کر کے نکلا ہے کہ چلو ہم اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں پھر وہاں سے اس نے نیت کیا یہ مسجد کے لیے جانے کی تو وضو کا جو فائدہ تھا کہ اگر وضو کر کے نکلتا مسجد کے لیے نماز کے لیے آ, تو اس کے ہر قدم پر اس کو نیکی ملتی یہ نیکی اس کو نہیں ملے گی کیونکہ وہ وضو کر کے مسجد کے لیے نہیں نکلا تھا یوں ہی کر کے اپنے کام کے لیے نکلا تھا اب وہی وضو باقی یا مسجد جا رہا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی تو نیت کا یہ فرق ہوتا ہے کہ اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کے قدم قدم پر جو ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملے گا تو آپ جب مغرب کے اندر داخل ہوں تو یقین آپ کی نیت میں یہ ہے کہ ہم مغرب کے اندر داخل ہوں گے تو دل کے جو پختہ ارادہ ہے اس کا نام نیت ہے اس کو زبان سے ادا نہیں کرنا ہے تو نیت جیسا کہتے ہیں محل القلب تو یہ نو شرطیں ہیں اسلام ہے عقل ہے عاقل ہونا ہے تمیز کا ہونا ہے بچہ ہے تو اس کے اندر تمیز کا ہونا ہے اس عمر کو پہنچ جائے خیر و شر کی تمیز کرے رفع الحدت یعنی کہ ناپاکی سے بالکل ہر قسم کی ناپاکی کو ختم کرنا ہے چاہے بڑی ناپاکی ہو یا چھوٹی ناپاکی ہو نجاست وغیرہ ہو جگہ پہ یا کپڑے پہ لگی ہو اس کو نجاست اور ناپاکی کو دور کرنا ہے اور جو پردہ ہے اس کا خیال رکھنا ہے نماز میں خواتین کا الگ ہے اور مردوں کا جو پردہ ہے وہ الگ ہے اسی طریقے سے وقت کا داخل ہونا ضروری ہے جس نماز کو پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت ہو جائے تبھی وہ نماز قابل قبول ہوگی اور قبلے کا استقبال بھی ضروری ہے اسی طریقے سے نیت کا پایا جانا بھی ضروری ہے اور یہ شرط ہوئی نماز کی رکن تو رکن چودہ ہے جیسا کہ ابن باز رحمہ اللہ نے ذکر کیا القیام مع الخد سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ انسان کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے لیکن اس کے ساتھ ایک کنڈیشن ہے جو کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتا ہے جو کھڑے ہو کر کے اور اسلام کا ہر یہی اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اللہ رب العالمین کسی کو کسی کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس کو وہ اٹھانے کی استطاعت نہیں رکھتا ہو تو نبی کریم یہ اللہ حب العالمین نے ایک جگہ اور فرمایا فتق اللہ, اللہ کا تقوع اختیار کروں جتنا ممکن ہو سکے تو اگر کوئی انسان کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے لیکن جس کو کھڑے ہونے کی طاقت ہے وہ کھڑے ہونے کی کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھے اسی طریقے سے تقبیرۃ الحرام تقبیرۃ الحرام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر کے جو جو ادان تقویر ہوتی ہے تقبیر کے بعد انسان اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں داخل ہوتا ہے تو یہ اللہ اکبر جو پہلی تقبیر ہے اس کو تقبیرت الحرام کہتے ہیں حرام کا مطلب حرام یعنی کہ اب اس کے بعد آپ کے لیے بولنا کھانا پینا اور یہ اور دیگر چیزیں جو ہیں دوسری طرف التفات کرنا دوسری طرف خیال کرنا یہ تمام چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں تقبیر الاحرام حرام کرنے والی چیزیں اور اس لیے کہتے ہیں کہ تحریم حد تکبیر تقبیر و تحریر تسلیم کہ نماز کی جو تقبیر تحریمہ دنیا کے تمام چیزوں کو آپ کے لیے حرام کر دیتی ہیں نماز کی حالت میں اور حلال کب کرتی ہیں تسلیم جب آپ سلام کرتے ہیں تو تمام چیزیں کسی سے بولنا چالنا اور دیگر گفتگو کھانا پینا یہ سب چیزیں آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہیں تو یہ مطلب ہوتا ہے تکبیر تحریمہ کا اور ایک حدیث بھی جو میں نے بتایا کہ تقبیر تحلیل ہوا تحریم وحت تکبیر و تحلیل وحت تسلیم سلام کرنے سے تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں دونوں طرف سلام پھیر دیا باقی آپ اپنی دنیا میں مشغول ہو جائیے لیکن جب آپ اللہ اکبر کہا آپ نے تو آپ پوری دنیا سے خالی بالکل منقطع ہو گئے سب طرف سے ہٹ کر کے آپ کی توجہ صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے جو احسان کے معنی میں گزر چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت ایسی کرو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو اگر یہ تصور نہیں ہے تو کم از کم یہ تو تصور کرو کہ تمہارا رب تمہیں عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے رکن جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے اگر کسی کو استطاعت ہو تو اور اگر استطاعت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے وہ تقبیر رت الحرام اور آج کل جو کرسی پر بیٹھنے کا ہے اب جن کو استطاعت ہے وہ بھی کرسی پر بیٹھ جا رہا ہے تو کرسی پر بیٹھنے بیٹھنے بیٹھنے کا جو معاملہ ہے آپ بہت مجبور ہیں تبھی کرسی کا استعمال کریں تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے وہ کرسی پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں بعض علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ کرسی جو مساجد میں اس قدر کثرت سے پائی جا رہی ہیں یہ لوگوں کو سست بنا دیں گے تھوڑا سا کچھ معاملہ ہوا کرسی لایا اور اس کے اوپر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے لگے جب ایک دم بالکل مجبور ہے آپ بالکل نہیں کر سکتے نہ رکو کر سکتے ہیں نہ سجرہ کر سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں ایک دم ناممکن ہے ایسی صورت میں آپ کرسی کا استعمال کیجیے اور آپ کا دل مفتی ہے آپ خود پوچھ سکتے ہیں تھوڑی سی تکلیف ہوئی آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تھوڑا سا کچھ ہوا آپ کرسی لے رہے ہیں تو کرسی کے استعمال سے حد درجہ آپ کو پرہیز کرنا چاہیے جو بھی استعمال کرتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے انسان کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے رکو سجدہ زمین پر جا کر کے کریں یوں ہی جھک جھک کر کے سجدہ کرسی پر بیٹھ کر کے نہ کرے جہاں تک ممکن ہو اللہ نے کہا نا فتح اللہ تم کہ جہاں تک ممکن ہو تھوڑی سی چیز ہوئی آپ کرسی کا سہارا لے لیے جبکہ اور دوسری چیزوں کے لیے آپ آرام سے جھک رہے ہیں ورزش کر رہے ہیں سر, اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے تو اوپر سے جھک کر کے اپنے سر کو نیچے کر لینا کوئی حرض نہیں ہے لیکن نماز میں آ رہے ہیں تو مولانا صاحب تھوڑا سمجھ है. تو آپ کا دل خود مفتی ہے رب کے سامنے جھکنا, زمین پر اپنے سر کو رکھ کر کے سجرا کرنا جانیے اور جب تک آپ کوشش کرتے رہیں گے اللہ آپ کو کوشش میں کامیاب کرتا رہے گا اللہ ہے کہ کوئی انسان معذور ہو بالکل نہیں کر پاتا ہو کوشش بھی اس کی رنگ نہ لاتی ہو تو ایسے شخص کے بارے میں ہے کہ ہاں انسان ایسی چیزوں کا سہارا لے رہی جی جس کے ذریعے سے وہ نماز کو ادا کر سکتا ہے تو یہ چیز قیام مال قدرت کے اندر داخل ہوگی کہ قدرت ہے تو قیام کریں اور نہیں ہے تو نہیں کریں یعنی بالکل اس کی قدرت نہیں ہے یعنی کہ آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں سجدہ کر سکتے ہیں رکو کر سکتے ہیں پھر بھی آپ کرسی کا سہارا لے رہے ہیں چلو بھائی تھوڑا سا آرام سے اور اطمینان سے نماز پڑھیں گے تو یہ اطمینان نہیں ہے شرح یہ چیز درست نہیں ہے اور تقبیر احرام کی بات آ گئی کرات الفاتہ نماز کے ہے کا پڑھنا رکن ہے نماز کے اندر کا رکن اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی جیسا کہ قباد ابن صام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اللہ صلاح تعلیم اللہ اقلا اللہ فاطح کتاب جس نے سور فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی اب اس میں اختلاف ہے کہ جو امام کے پیچھے ہو وہ کیسے پڑھے گا تو امام کے پیچھے بھی صورفاتحہ پڑھنا ہے امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے جیسا کہ ابوداؤد کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کے بعد صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہا اللہ کم تکرا نقلف شاید کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہاں ہم لوگ امام آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے سور فاتحہ کے کچھ بھی نہ پڑھا کرو سوائے سورف فاتحہ کے کچھ بھی نہیں پڑھا کرو تو نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے جیسا کہ شیخ نواز رحمہ اللہ یہاں پر اس کو رکن کے اندر شامل کر رہے ہیں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے اب یہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے کہ ہم اس حالت میں داخل ہوئے کہ امام صاحب رکو میں ہیں اب ہم رکو میں مل گئے تو اس رکت کو شمار کریں گے کیونکہ قیام یہ سورہ فاتحہ تو رکن ہے سورہ فاتحہ رکن ہے تو ہم اس کو شمار کریں گے کہ نہیں رکو کے اندر تو اس سلسلے میں علماء اس رکوع اس رقط کو شمار کریں گے کہ نہیں جیسے جس رکت میں ہم جا کر کے رکو میں ملے امام کے ساتھ اور اس میں ہم نے صورف فاتحا نہیں پڑھی اگر آپ رکو میں ملے تو اس رکت کو ہم شمار کریں گے کہ نہیں کریں گے تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے امام بخاری وغیرہ اور امام شوقانی رحم اللہ اور دیگر ائمہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس رکت کو دہرانا پڑے گا اور بعض صاحب کرام سے ثابت ہے کہ وہ اس رکت کو بلکہ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہے اس سلسلے میں اکثر صحابہ اکرام سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ اس رکت کو شمار کرتے تھے جس میں جس رکت میں رکو کو پا لیتے تھے جس رکعت میں وہ رکو کو پا لیتے تھے اس کو وہ شمار کرتے تھے یعنی اس کو نہیں تھے امام کے اس حالت میں, میں داخل ہوئے کہ امام صاحب کو رقو میں پایا تو وہ رقو میں مل جاتے تھے اور وہ رکعت کو وہ شمار کرتے تھے کہ اورقت ہو گئی یہ کئی صاحب اکرام کا آ, یہ طرز عمل رہا ہے اور شیخ بانی رحم اللہ نے اس کو صحیح میں کئی صحاب اکرام سے آ, جو آثار ہیں صاحب اکرام کے اس کو ذکر بھی کیا ہے تو انسان جب ایسی حالت میں داخل ہو جب امام رکو کی حالت میں ہو تو انسان رکو مل جائے وہ رکت انشاءاللہ اس کی ہو جائے گی اور جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ القیام مع القدرہ کہ قیام کی شرط جو ہے قدرت کے ساتھ ہے تو اسی طریقے سے جب یہاں پر آئے تو آپ اس حالت میں آئے کہ امام صاحب رکو میں تھے آپ کے پاس فاتحہ پڑھنے کی فرصت نہیں تھی بالکل آپ کے پاس نہیں تھا اور آپ رکو میں مل رہے تو اب ہوگی کہ نہیں رکت اس سلسلے میں صحابہ اکرام کا جو طرز عمل ہے کہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ جو رقو میں ملتا ہے اس کی رکت ہو جائے گی جیسا کہ صاحب اکرام کا طرز عمل رہا اور بعض علماء اکرام نے کہا کہ نہیں ہوگی اس اختلاف کی طرف بھی میں نے آپ کو اشارہ کر دیا تو یہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی اسی طریقے سے رکو رکن ہے رکو کرنا جو رکن ہے اگر کوئی بہ اگر رکو کے سجدے میں چلا گیا تو پھر وہ رکت باطل ہو جائے گی اس کو پھر سے دہرانا ہوگا تو رکو بھی نماز کا رکن ہے اسی طریقے سے رکو کے بعد کھڑے ہونا آرام سے اعتدال بادر رکو جو ہوتا ہے آرام سے کھڑے ہونا کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹا ہے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں ابھی جھکے ہی ہوتے ہیں کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں ان کی نماز باطل ہو جائے گی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نماز پڑھ کر کیا اور سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلم تسلّ لوٹ کر کے جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ ان کی نماز میں اعتدال اور اطمینان وغیرہ نہیں تھا اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ نے ان کو لوٹا دیا تو نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے اللہ ذکر اللہ تفین اللہ کے ذکر سے نماز دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے اور نماز کو اللہ نے ذکر کہا صلاح تعلی کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کروں تو نماز بھی ایک قسم کا ذکر ہے اس کو بہت ہی اطمینان اور اعتدال کے ساتھ پڑھنا چاہیے اعتدال کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ رکو کے بعد کھڑے ہوں تو ایک دم سیدھے طریقے سے کھڑے ہو جائیں ہر ہر اپنی جگہ پر لوٹائیں اور جو اس کا ذکر ہے رکو کے بعد کا ربنا, ربنا کنفی یہ جو ذکر ہے اس کو آپ پوری طریقے سے آرام سے پڑھ لیں. یہ اعتدال ہے اٹھے اور فوراً چلے گئے یہ اعتدال کے خلاف ہے بلکہ نماز باطل ہو جائے گی اسی طریقے سے سات اعضا کے اوپر سجدہ کرنا یہ ہے سات اعضا ایک تو پیشانی ہے ناک ہے یہ دو ہوا اور یہ ایک ہوا اور یہ دونوں پیشانی اور ناک کو نے ایک شمار کیا ہے اور دونوں ہاتھ یہ تین ہوا دونوں گھٹنا یہ پانچ ہوا دونوں پاؤں یہ سات ہوا پیشانی اور ناک کو نے ایک شمار کیا بعد نے اس کو چہرے سے تعبیر کیا یہ چہرے کی چیزیں تو ایک ہی ہیں لیکن چہرے میں کون سی چیز زمین پر لگی ہونی چاہیے یا آپ, آپ کی ناک ہونی چاہیے اور آپ کی پیشانی کے ایک ہوا اور اس سے آپ کے دونوں ہاتھ ہونے چاہیے دونوں گھٹنے ہونے چاہیے اور دونوں پاؤں زمین پر لگے ہونے چاہیے سجدہ انسات آزا پر کرنا رکن ہے اللہ ہے کہ کسی کو پریشانی ہو کسی کے ناک پہ زخم ہو یا پیشانی کے اوپر زخم ہو اس کو نہیں رکھ پاتا ہو تو پھر وہ سب مستثنا معاملہ ہے وہ سب لیکن رکن یہ ہے اللہ یہ کہ کوئی اس کے قدرت نہ رکھتا ہو جیسے کہ شروع ہی میں بات گزر چکی ہے کہ ہر رکن قدرت سے مرتب ہے طاقت سے وسعت اور جو انسان کی طاقت ہے اس سے مرتب ہے کہ جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا کرے لاک اللہ وصحا اس کی طاقت سے زیادہ اللہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا تو سجدہ ان سات آزا پر جیسا کہ میں نے کہا چہرہ اس میں پیشانی اور ناک آپ کی زمین پہ ہونی چاہیے دونوں ہاتھ تین ہوا اور دونوں گھٹنا پانچ ہوا دونوں پاؤں سات ہوا اور اس کے بعد وہ رف امین سجدے سے رکنا سجدے سے سجدے سے اٹھنا سجدہ آپ نے کیا پھر اس کے بعد اٹھ کر کے بیٹھنا آرام سے جو اعتدال ہے اس کے ساتھ بیٹھنا یہ بھی رکن ہے ول جل السجدتین اور دو سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں پہلا سجدہ کیا پھر اٹھ کر کے بیٹھے یہ بیٹھنا بھی رکن ہے اگر کوئی نہیں کرتا اٹھ کر کے فوراً چلا جاتا ہے صحیح سے نہیں بیٹھتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے بلکہ اس کو نماز کو دہرانا پڑے گا وہ تو منی نہ جو بھی کام ہم نماز میں انجام دیتے ہیں جو بھی کام انجام دیتے ہیں تمام کے اندر اطمینان سکون اور اعتدال ہونا چاہیے یہ رکن ہے اسی طریقے سے کہا, ترتیب بین الرکان کہ پہلے قیام ہو پھر اس کے بعد سورفاتیا پڑھیں پھر اس کے بعد رکو کریں رکو کے بعد کھڑے ہوں کھڑے ہونے کے بعد پھر سجدے میں جائیں پھر سج دو سجدہ کریں آ, یہ ترتیب رکن ہے اگر کوئی انسان پہلے سجدہ میں چلا گیا پھر رکو میں چلا گیا نماز باطل ہو جائے گی تو جس ترتیب سے کہا گیا ہے اسی ترتیب سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے نماز پڑھنی ہے ترتیب میں اگر خلل پیدا ہوتا ہے کوئی رکو سجرا پہلے کر لیتا ہے رکو بعد میں کر لیتا ہے تو یہ اس کی نماز کو باطل کر دے گا کیونکہ رکن کا ختم ہونا نماز کو باطل کر دیتا ہے وہ تشہد العقیر کہ آخری تشود جو ہے آخری تشود یعنی اگر دو رکت نماز دو رکت والی نماز ہے تو آخری تشہد اور اگر دو تشہد والی نماز ہے تو اس میں جو آخری تشود ہوگا پہلا والا تشہود نہیں ایک تشود والی نماز ہے تو ایک ہی تشود جو ہے آخری والا تشہود اس کو آخری مانا جائے گا ایک تشہد والی نماز دو تشدد والی نماز میں پہلے والے کو نہیں مانا جائے گا آخری آخری تشود جو دوسرا تشود ہوگا اس کو آخری مانا جائے گا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ تشدد العخیر کے آخری تشود جو ہے اور اس کے لیے جو بیٹھنا ہے تشہد اس کے رکن کے اندر داخل ہوتے ہیں جیسا کہ ابن باز رحم اللہ نے اس کی وضاحت کی چند چیزیں اور باقی رہ گئی ہیں مکمل کیا جائے یا غالباً نماز کا وقت ہو گیا وہاں نماز کا وقت ہو چکا ہے جیٹ پر ہے نماز کا وقت تو ختم کر دیا جائے شیخ جاپ کی مرضی ہے جیسا آپ مناسب سمجھے ابھی منٹ ہیں ہے لے کر کے میں ختم کر دیتا ہوں آٹھواں درج جو ہے شیخ نواز رحم اللہ نے آٹھواں درج جو ہے وہ نماز کے واجبات کے بارے میں بیان کیا ہے. شرط پہلی تھی پھر رکن تھا شرط کا اگر نہیں پایا جائے شرط نہیں پائی جائے گی تو نماز ہی نہیں ہوگی جیسے اگر کوئی کسی کا وضو نہیں تو نماز نہیں ہوگی اس کی استقبال قبلہ نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی تو اگر شرط کہیں پر کوئی مسلمان نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوگی کسی کے پاس عقل نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوگی یعنی نماز ہوگی نہیں سیدھے سے رکن جو چیزیں بیان کی گئی ان رکن میں سے اگر کوئی ایک رکن چھوٹتا ہے اور اس کے کرنے کی قدرت اس کے باوجود چھوٹ, چھوٹ گیا ہے وہ رکن تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا واجبات کا جو تعلق ہے واجب اگر کوئی چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو سے اس کو مکمل کیا جاتا ہے تو علماء نے جو یہ تقسیم کی ہے ارکان کی یا نماز کی جو اعمال کی تقسیم کی ہے کچھ کو شروط بتایا کچھ کو ارکان بتایا کچھ کو واجبات بتایا اسی وجہ سے کہ سجدہ سبو کہاں پر کیا جا سکتا ہے کس چیز کے لیے یعنی جو کچھ سبب پائے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے نماز مکمل کی جا سکتی ہے اور کچھ ایسے اسباب ہیں جو اگر نماز میں صادر ہو گئے تو پھر نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا ان فروغ کو سمجھنے کے لیے اور یہ فروغ اپنی جانب سے نہیں بیان کیے گئے کیا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عملہ ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادثیت ہیں اس تعلق سے ان تمام کو جمع کر کے علماء کرام اس نتیجے پر پہنچے ہیں سلف صالحین سے لے کر کے آج تک اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کچھ چیزیں اس کے اندر شرط ہیں اور کچھ چیزیں ارکان کا درجہ رکھیں ہیں کچھ واجبات کا درجہ رکھتی ہیں جس میں نماز کے بھی کچھ واجبات ہوتے ہیں پہلا پہلا واجب یہ ہے کہ جو بھی تقویر ہے تقبیر احرام کے علاوہ کیونکہ تقبیر الحرام کو رکن میں شمار کیا گیا اللہ اکبر کہ جو نماز میں داخل ہوتے ہیں یہ جو پہلا اللہ اکبر ہے یہ رکن ہے اگر کوئی نہیں کہتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی اس کے علاوہ جو اللہ اکبر ہے جس کو تکبیرات الانتقال کہتے ہیں ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف منتقل ہونا رکو کے لیے جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں سجدے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں تو پہلی تکبیر کے علاوہ جو تقبیرات ہیں یہ سب کی سب واجبات میں داخل ہے اسی طریقے سے سمیع اللہ عل حمیدہ دونوں کے لیے نمازی بھی جو امام صاحب ہے وہ بھی کہیں گے سمیا اللہ علیمن حامیرہ اور جو مختلف جو منفرد ہے وہ بھی کہیں گے سمی اللہ علیمن حمیرہ یہ کہنا واجب ہے اور ربنا ولک الحمد جو ہے یہ بھی تمام لوگوں کے لیے یعنی امام اور مختلی اور منفرد سب کے لیے ربنا ولک الحمد کہنا واجب ہے اور سبحان ربی العظیم رقو میں کہنا اور سبحان ربی الع سجدے میں کہنا اور دونوں سجدے کے درمیان رب فرلی رب اغفر فرلی رب اغفر فرلی یہ سید ثابت ہے اس کے علاوہ کچھ حادث ہیں جس کے اندر ضعف پایا جاتا ہے تو رب فرلی یہ کہنا دونوں سجدے کے درمیان اور پہلا تشہد جو ہے وہ یہ تمام چیزیں واجب ہیں یعنی جتنی بھی تکمیرات ہیں سوائے تقبیر تحریمہ کے جو تقبیرت الاحرام کے نام سے جانی جاتی ہے اسی طریقے سے رقو کے بعد سمی اللہ علیمن حمیدہ کہنا اسی طریقے سے رب نلک الحمد کہنا سبحان رب العظیم کہنا اسی طریقے سے سبحان ربیع کہنا اور دونوں سجدوں کے درمیان اغفرلی کہنا اور پہلا تشہد یہ تمام کے تمام واجبات میں سے آتا ہے اور ان میں سے جو بھی امور ہیں ان کا تعلق اقوال سے ہی ہے اقوال سے یعنی کہنے سے ہے یہ تمام کے تمام چیزیں واجبات میں سے آتی ہیں ان چیزوں کا نماز کے اندر خیال رکھنا ضروری ہے اگر کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے جیسے مثال کے طور پہ کسی کی پہلی تشہد چھوٹ گئی اگر وہ کھڑا ہو گیا یاد نہیں رہا تو پھر وہ اپنی نماز مکمل کر لے اور سلام پھیرنے سے قبل دو سلا, دو سجدہ کر کر کے پھر سلام پھیرے تو یہ سجدہ سہو سے یہ واجبات جو ہیں یہ مکمل ہو جائیں گے سجدہ سہو سے اگر ان واجبات میں سے کوئی چیز چھوڑ جاتی ہے نہیں کر پاتا ہے انسان تو ان واجبات میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے نہیں کر پاتا ہے تو انسان اس کے لیے دو سجدہ کر لے یعنی جسے سجدہ سہو کہتے ہیں سلام پھیرنے سے قبل اگر نماز کے اندر چھوٹی ہے تو سلام پھیرنے سے قبل اگر کوئی چیز کمی واقع ہوئی ہے تو اور اگر زیادہ واقع ہوئی ہے تو امام مالک رحم اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد دو سجدہ سہو کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جتنے وارد ہیں جن جن جگہوں پر سجدہ سہو کرنا امام احمد رحم اللہ کہنا ہے کہ جن جن جگہوں پر جیسے جیسے سجدہ سہو کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوا ہم ویسے ہی سجدہ سہو کریں گے اللہ ہے کہ کوئی ایسی غلطی ہو جس کا ثبوت حدیث میں نہیں ملتا ہو لیکن کوئی غلطی ہوتی ہو تو اس کے لیے ہم سجدہ سہو نماز کے اندر ہی کریں گے تو یہ جو واجبات ہیں اس کے چھوٹنے پر یا کوئی چیز اگر زیادہ ہو جائے گی اس کے Uh, زیادہ ہونے پر سجدہ سہو کیا جاتا ہے تو کوئی چیز چھوٹتی ہے نقص ہوتی ہے نماز میں کسی uh, چیز کا نقص پایا جاتا ہے تو نماز کے اندر واجب کا اگر رکن کا نقص پایا گیا تو پھر وہ نماز باطل ہو جائے گی شرط اگر نماز سے پہلے جتنی چیزوں کا ذکر اگر وہ نہیں پایا گیا ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں پائے گئی تو پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی تو شروط, شروط اور ارکان کے علاوہ واجبات میں سے اگر کوئی چیز uh, نہیں پائی جاتی ہے تو اس کو سجدہ سرو کے ذریعے سے مکمل کیا جا سکتا ہے اور سب کے الگ الگ معانی ہیں جیسے سمع اللہ لمن حمیدہ اس کا مطلب یہ ہے سمی اللہ علم حمیدہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا سمع اللہ لمن حمیدہ اللہ رب العالمین نے اس کی بات قبول کر لی جس نے اس کی تعریف کی جس نے اللہ کی تعریف کی اس کی دعائیں اور اللہ رب العالمین نے اس کی عبادتیں قبول کر لی سلام کے بعد سجدہ کریں گے تو کیا پھر سلام پھیریں گے اگر سلام کے بعد سجدہ کر رہے ہیں تو پھر دو سلام پھیریں گے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا آصر کی نماز میں دو رکعت پر سلام نبی صلی اللہ علیہ پھیر دیے رہے اور پھر اس کے بعد چلے گئے تو ایک صحابی نے آ کر کے کہا کہ اللہ کا یا رسول اللہ کہ اللہ کے کی رسول کیا نماز کم ہو گئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں بالکل کم نہیں ہوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کا مطلب ہے کہ بھول گئے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے دو رکعت مکمل کیے اور پھر سلام پھیر کر کے سجدہ سہو کیے پھر سلام پھیرے تو اگر سلام کے بعد سجدہ سہو کر رہے ہیں سلام پوری نماز مکمل پڑھ کر کے سلام پھیر دیا آپ نے پھر سجدہ سہو کر رہے ہیں پھر سلام پھیرنا ہے اور سلام سے پہلے سجدہ سعود کر رہے ہیں تو جو نماز کا ایک سلام ہوگا وہی دونوں طرف کافی ہوگا تشہد کا بیان تشہد کے اندر بہت سارے معنی ویتش... ہے اور یہ واجب ہے دوسرا والا رکن ہے جیسا کہ گزرا ہے تیبات وسلام علیہ نبی و رحمۃ اللہ وبرکات میں یہ پڑھنا ہے السلام علیہ اللہ وشد پھر اس کے بعد درود پڑھنا ہے جو درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہ مسلّہ محمد وال محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم وعلا علی آل ابراہیم النک حمید مجید بارک علی محمد والی محمد کما بارک ابراہیم وعلیٰ علی آل ابراہیم النک حمید المجید یہ پڑھنا ہے پھر چھ چیزوں سے پناہ مانگنی ہے اللہ اعدبن الفقر اللہ اعدب ادا جہن وکم المحيا المسیحد وکمن فطنۃ المحیاء الماۃ اللہ اعدب المن المغرم یہ جو چھ چیزیں ان سے پناہ مانگنا علماء نے واجب قرار دیا بعض علماء اس کو واجب قرار دیا ہے تو ان اذکار کو آپ یاد کریں تاکہ تشہد میں آپ اسے پڑھ سکیں اس کے بعد اللہ غلطیۃمن کثیر خرالوم تشہد میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اور بھی جو دعائیں معتورا ہیں یہ تمام چیزیں آپ تشدد میں پڑھ سکتے ہیں ہیں اور درود کے بارے میں یہ ہے کہ پہلے تشہد میں جو ہے وہ درود اگر دو, ایک نماز کے اندر دو تشہد ہو رہا ہے تو پہلے تشہد میں اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ پڑھنا ہی بہتر ہے بعض علماء نے اس کو واجب خرار دیا ہے البتہ دوسرے تشہد میں جو ہے وہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ دوسرے تشہد میں یعنی اکثر جمہور کی رائے ہے کہ دوسرے تشہد میں جو ہے درود واجب ہے تو اس کا انسان کو کرنا چاہیے اسی کے ساتھ ہم اپنے اس سنن سنن صلاح باقی ان انشاءاللہ اللہ درس میں اس کو مکمل کریں گے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ کرنے والے اور سننے والے دونوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں اپنے مخلص مندوں میں شامل کرے اور ہمارے اس درس کو اس درس کا انتظام کرنے والے کو اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کی جو یہ کوششیں ہیں اس کو قبول کرے اور ان کے میزان حسنات میں اس کو شامل کرے سہانک اللّہ بحمد کشد اللہ طبی علی السلام علیکم و السلام علیکم و رحمۃ اللہ آ, ہم لوگ شیخ کے بہت شکر گزار ہیں انہوں نے بہت قیمتی باتیں ہم کو بتائیں اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو بہتر کرنی توفیق ہے اور توحید کے ساتھ توحید کے اقسام سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو احسان کا درجہ بھی عطا فرمائے امین اور شیخ نے پھر بہت قیمتی چیزیں بتائیں نماز کے تعلق سے تو آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ آپ لوگ جڑے رہے اور آئندہ بھی آپ لوگ انشاءاللہ دروس میں شرکت کرتے رہے اپنے دوست احباب کو آپ ضرور بتائیں انشاءاللہ شاء جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ